أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب أو آتيكم بشهاب قبص لعلكم تشتلون فلما جاءها نوذي أن برك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه عن الله العزيز الحكيم وألق أساك فلما رأاها تهتز كأنها جان ولا مدرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء, بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما صاسقين مکی صورت ہے ہجرت مدینہ سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تھے اسی وقت یہ صورت نازل ہوئی اور جب یہ مکی صورت ہے تو اس میں خاص طور سے مکہ والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت کی ہے یہ اور بات ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیات اس کے ایک ایک حروف آنے والے قیامت تک کے تمام نسلوں کے لیے نصیحت ہے لیکن اس میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے مکہ والوں کو نصیحت فرمائی ہے آیت نمبر سات سے لے کر کے آیت نمبر چودہ تک ابھی آپ کے سامنے قرآمت کی گئی ہے اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے موسی علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے بڑی ہی مختصرن انداز میں اور صرف ایک پہلو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان کے سیرت کی موسا علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پھیر پھیر کر کے بیان کیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موسا علیہ السلام کے واقعے میں بہت ساری نصیحتیں ہیں اور چونکہ یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں وہ مکہ والوں کے درمیان نازل ہو رہی ہیں تو ان کو بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ فرعون جیسا مغرور متکبر اور اپنے وقت کا سب سے ظالم و جابر بادشاہ جب ایک رسول کے مقابلے میں آیا اور اس کی رسالت کی حقانیت کو اور اس کے اوپر نازل ہونے والے جو معجزات تھے اس کی صداقت کو جب اس نے جھٹلانے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دریا میں غرقاب کر دیا تو اے مکہ والو اس ظالم بادشاہ کے سامنے تمہاری کچھ بھی حیثیت نہیں تمہارے لیے ضروری اور لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور ان کی حقانیت کو تسلیم کرلو اور ان کے اوپر ایمان لیا اللہ تبار کو مطالعہ فرما رہا ہے اذ قال نارا اس وقت کو یاد کرو جب موسا نے اپنے اہل ویال سے کہا کہ مجھ کو آگ دکھائی پڑ رہا ہے میں آگ دیکھ رہا ہوں ساتی کم منہا بے خبرین میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں اور وہاں سے رستے کی کچھ خبر لاتا ہوں او آتی کم بشہابن یا پھر آگ کا کچھ انگارہ ہی لے ہوں لعلکم تسلون تاکہ تم اس آگ کو تاپو اور اپنے اندر راحت اور گرمی محسوس کرو یہ جو واقعہ ہے اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب موسا علیہ السلام مصر سے ایک فرعونی کو ایک قی کو جب انہوں نے مار دیا نادانی سے اور وہاں سے جب بھاگ کھڑے ہوئے تو سیدھا مدین پہنچے شعیب علیہ السلام کے پاس اور وہاں آٹھ یا دس سال گزارنے کے بعد دس سال گزارنے کے بعد وہاں سے جب واپس لوٹنے لگے اپنی وطن کی طرف تو رستے میں وہ رستہ بھول گئے بالکل اندھیری رات تھی اندھیرا تھا اور انتہائی ہوئی سرد اور سخت بالکل سردی والی رات تھی تو ایسے میں جب رستہ بھول گئے تو بہت پریشانی ہوئی اچانک دکھائی پڑا کہ کونے میں آگ جل رہا ہے اپنے بیوی سے کہا ساتھ میں بیوی تھی بیوی بھی حاملہ اور اس کے ساتھ ایک بچہ اور ایک خادم اپنی بیوی بی سے کہا کہ تم یہیں پہ رکو مجھ کو آگ دکھائی پڑ رہا ہے میں وہاں جاتا ہوں وہاں رستے کے بارے میں پوچھتا ہوں ممکن ہے کہ وہاں پر آدمی ہوں گے ان سے میں پوچھوں گا کہ ذرا مجھ کو رستے کی رہنمائی کر دیں اگر وہ رستہ نہ بھی بتا سکے تو وہاں سے کچھ آگ کے انگارے لے آؤں گا اس سے ذرا گرمی اور راحت محسوس ہوگی تم لوگ آگ تاپ لینا اللہ نے اسی واقعے پر اشارہ کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ فلما جا جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ, پہ, پہ پہنچے تو وہاں پہ پہنچے تو منظر کچھ اور دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کا اور کسی بھی جاندار کا وہاں پہ پتہ نہیں ہے اور ایک درخت ہے جو بالکل آگ کے لپیٹے میں اور آگ کے لپیٹے میں ہونے کے باوجود وہ درخت جو ہے بالکل ہرا بھرا ہے اور تفسیری روایتوں کے مطابق وہ آگ جس قدر بھڑتی ہے اسی قدر ہریالی جو ہے پیر کے اندر آتی ہے موسا علیہ السلام وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے مو دیا امبوری کا من فنارے و منحول ہا پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے موسا آپ اپنے جوتے کو اتار لیجئے آپ مقدس وادی طوا کے اندر ہیں اور اس آگ کے ارد گرد جو بھی ہے سب کا سب قابل مبارکباد ہے آپ بھی قابل مبارکباد ہیں اس کے ارد گرد جو چیزیں سب قابل مبارکباد ہیں یہ آگ مبارک ہے یہ درخت مبارک ہے اور یہاں پر کے جتنے فرشتے ہیں وہ سب کے سب مبارک ہیں اللہ فرماتے ہیں فلما جا نیا امبوری کا منفرنارے و منحلحا پکارا جاتا ہے کہ آگ کے ارد گرد جو کچھ بھی ہے اور یہ آگ ہے سب کے سب اور آگ کے اندر جو کچھ ہے سب بابرکت ہے وسبحان اللہ وب العالمین اور تمام جہانوں کا پروردگار جو اللہ تبارک وطالعہ ہے وہ ہر طرح کے نقص سے اور عیب سے پاک ہے مطلب اللہ تبارک وطالعہ اپنی ذات کے ساتھ ہے وہ اس پیڑ کے اندر نہیں گھسا ہوا ہے اور آگ میں بھی نہیں گھسا ہوا ہے وہ اپنے زبان سے خود آپ کو کلام کر رہا ہے اس کو کلام کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقیدہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے اور اللہ نے اپنے بند موسا سے واقعات ڈائریکٹ بات کیا اس آگ کے پردے میں نور کے پردے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پردہ ہے اس پردے کے پیچھے سے اللہ نے ڈائریکٹ موسا علیہ السلام سے بات کیا اللہ خود قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وہ کلا تکلیمہ اللہ نے موسا علیہ السلام سے خود بات کیا جس طرح سے بات کرنا ہوتا ہے اس طرح سے بات کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یا موسا اللہ نے فر پکارا انہ اَن میں تمہارا اللہ ہوں میں تمہارا وہ معبود ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو عزیز الحکیم میں وہ اللہ ہوں جو ہر چیز کے اوپر غالب ہے اور جس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اے القیہ ذرا اپنے ڈنڈے کو پھینکو تو جو ڈنڈا جو لکڑی جو اصا تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو ذرا پھینکو اور جب موسا علیہ السلام نے اس لکڑی کو پھینکا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں پلم مارو آحا تہ جان لکڑی کے پھینکتے ہی وہ لکڑی جو ہے وہ بڑا ازدہا سانپ بن گیا اور اس طرح سے وہ بھاگنے لگا جیسے پتلا سانپ بھاگتا ہے یعنی لکڑی جو پھینکا تو وہ بڑا ازدہ بڑا ازگر اجگر سانپ بنا اور جس طرح سے پتلا سانپ بالکل پھرتی کے ساتھ حرکت کرتا ہے ویسے ہی وہ سانپ حرکت کرنا شروع کر دیا فلما رحت کا انہا جان صاحب جس طرح سے حرکت کرتا ہے اسی طرح سے زندہ ہو کر کے وہ لکڑی حرکت کرنا شروع ہو گئی اور موسا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس لکڑی کو میں نے پھینکا تو یہ بڑا ازدہ بن گیا اور حرکت کرنا شروع کر دیا تو موسا علیہ السلام ڈر گئے اور ڈر کر کے الٹے منہ بھاگنا شروع کر دیا اللہ فرماتے ہیں کہ ولہ مدمر ول آق موسا علیہ السلام بھاگے اور پلٹ کر کے دیکھا بھی نہیں ڈر کے مارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا موسا اللہ تخا موسا مڈرو ان نیلاف لدی الم رسول میرے, میرے جب سامنے ہوتے ہیں تو وہ ڈرتے نہیں ہیں آپ رسول ہیں اور میں آپ کا اللہ ہوں جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ موسا علیہ السلام کو سب سے پہلے معجزہ اسی وادی مقدس توا کے اندر دیا گیا اور وہ موجودہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اصا کو دیا جس اصا کو موسا علیہ السلام ڈالتے تو وہ ازدہ صاف بن جاتا تھا اور حرکت کرنے لگتا تھا بالکل پھرتیلا صاف بن جاتا تھا اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ موسا علیہ السلام کو نبوت اب ملنے والی ہے یہ موسا علیہ السلام کو علم نہیں تھا کیونکہ جب موسا علیہ السلام نے سانپ کو لکڑی کو پھینکا اور وہ زندہ ازدہ سانپ بنا تو موسا علیہ السلام ڈر گئے اور ڈر کر کے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے وہ ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کو معلوم نہیں تھا کہ اب وہ نبی بننے والے ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو لکڑی ہے یہ این معجزہ ہے جو سانپ بن گیا ہے اسی لیے ڈر کر کے بھاگ کھڑے ہوئے اور ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی نبی کو پہلی مرتبہ نبی بنایا جاتا ہے جب اس کو نبوت دی جاتی ہے تو اس وقت طبیعت کے اوپر ایک بوجھ اور ایک بار سا محسوس ہوتا ہے ایک عجیب طرح کی جو بے چینی محسوس ہوتی ہے دل کے اندر خوف محسوس ہوتا ہے یہی خوف موسا علیہ السلام نے محسوس کیا اور جب انہوں نے سانپ کو دیکھا تو ان کو اپنے جان کا خطرہ محسوس ہوا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا کے اندر پہلی مرتبہ نبوت آئی تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دوڑتے ہوئے سیدھے اپنے گھر کے اندر آئے اور فوراً خدیجہ تر رضی اللہ علیہ کو کہا کہ اے خدیجہ زمینی زم و لون کو مجھ کو کمبل اڑاؤ مجھ کو کمبل اڑاؤ اور جب تھوڑا اطمینان ہوا تو کہا کہ مجھ کو اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے مجھ کو ایسا لگا تھا کہ اب میں آج ہی مر جاؤں گا مجھ کو خوف محسوس ہونے لگا تھا تو جب کسی نبی کو, نبی کو نبوت ملتی ہے تو اس وقت ان کو ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا ہے طبیعت کے اوپر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے یہی باتیں اس آیت کریمہ کے اندر معلوم ہو رہی ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کریمہ کے اندر موسا علیہ السلام کو تسلی بھی دی کہ آپ گھبرائیے نہیں آپ ہمارے رسول ہیں آپ کے ہم ساتھ ہیں لاشا فلدی المرسل رسول ہمارے سامنے ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ اللہ سے ڈرنا تو ان لوگوں کو چاہیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں علام ضلع جو ظلم کرتے ہیں کسی بھی طرح کا جرم کرتے ہیں کسی بھی طرح سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے ہاں اگر کوئی آدمی اس روئے زمین پر کوئی جرم کر لیتا ہے کوئی برائی کا کام کر لیتا ہے اور برائی کا کام کرنے کے بعد پھر وہ نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور اپنے برائی کو نیکی سے بدل لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک وتعالیٰ غفور و رحیم ہے بخشنے والا ہے اللہ نے فرمایا الا من ظلمہ ڈرنا تو اس کو چاہیے جو ظلم کرتا ہے ثم بدل حسنًا بعد سوءین ہاں اگر وہ آدمی جس نے دنیا کے اندر برائی کیا اور برائی کرنے کے بعد پھر اس نے نیکی کی اور اس برائی کو نیکی سے بدل لیا فإني غفور رحیم تو میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں دراصل اللہ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اپ س ایک گناہ اور غلطی سرزد ہوئی قبتی کو مار گرایا تھا لیکن چونکہ آپ اللہ سے ڈرے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کی بخشش کا پرمانہ آپ کو دے رہا ہے آپ کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش رہا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وہ ادخ کا پی جی وک اے مصاحل السلام آپ کو بھی اور معجزہ ملنے والا ہے آپ ایک کام کیجئے اپنے ہاتھ کو جیب کے اندر ڈالیے اپنے غریبان میں ڈالیے اپنے غریبان کے اندر ڈالیے تخرج اور پھر اس کو نکالیے بھئی غا امن غیر رسو آپ کا ہاتھ نکلے گا تو ایسا چمکتا ہوا شاپ شفاف ہوگا من گئی رسو وہ کوئی بیماری نہیں ہوگی ایک بیماری ہوتی ہے جو بیماری جب انسان کے جسم کے چمڑے پر ہوتی ہے تو وہ چمکنے لگتا ہے جس کو برس کہتے ہیں لوگوں کو دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ہوتا ہے بعض لوگوں کے چہرے پر ہوتا ہے تو وہ جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کے اندر بھی چمک ہوتی ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیں گے اور پھر جب اس کو وہاں سے نکالیں گے تو ہاتھ بیماری کی طرح سے چمکتا ہوا نہیں ہوا بلکہ بالکل صاف صفاف ہر عیب سے پاک آپ کا ہاتھ بالکل چمکتا ہوا ہوگا اور یہ بھی آپ کے لیے ایک مجزا ہے اللہ نے فرمایا کہ اپنے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیے نکالیں گے تو ہر طرح کی بیماری سے ہٹ کر کے آپ کا ہاتھ چمکتا ہوا ہوگا فیس آتی یہ نو نشانی آپ کو دی جا رہی حالانکہ یہاں پر دو بڑے بڑے نشانی پر تس ہے ایک یدہ تھا اور دوسرا دوسراس موسا یعنی علیہ السلام کی لکڑی جو سانپ بن گئی اور دوسرا علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے وہ جب نکالا تو وہ چمکتا ہوا تھا حالانکہ اس کے علاوہ نو نشانیاں اور اس کے علاوہ سات نشانیاں اور اللہ نے دی ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 کے اندر اور سورہ آرافور آراف آیت نمبر 133 کے اندر نو نشانیاں ایک اصاہ موسا یعنی مساسلام کی لکڑی جو سانپ بن جاتی تھی دوسرا یدہ یعنی موسا علیہ السلام کا ہاتھ جب وہ غریبان میں ڈالتے اور نکالتے تو چمکتا ہوا ہوتا اور تیسرا موسا علیہ السلام کو بر سرے مجمع تمام لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے بڑے بڑے بھٹنر جادوگروں کے اوپر اللہ نے ان کو فتح دی جو بڑے بڑے جادوگر تھے اپنے وقت کے مشہور ترین جادوگر تھے ان جادوگروں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح دیا یہ بھی ایک معجزہ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نبوت کی حقانیت اور صداقت میں سے ایک موجودہ یہ بھی دیا کہ ایک وقت پورے ملک میں سوکھا پڑ گیا اور اللہ تبارک مطالعہ نے چند اور نشانیاں دی مثلا پورے ملک میں طوفان آیا پورے ملک میں ٹڈی دل آیا مینڈک کا عذاب اللہ نے ان کو دیا جو علیہ اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی اور اسی طرح سے خون کا بلا بھی اللہ نے ان کو دیا کہ وہ موجودہ ان کے قوم کے اوپر آیا تاکہ ان کی حقانیت کو لوگ مانگے تو اللہ تبارک وطالیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نو نشانیاں تھیں اللہ تبارک نے اللہ تبارک نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا اور اس کو لے کر کے وہ فرعون کے دربار میں پہنچے پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جائے وہ ماننے سے انکار کر دیں وہ جہیدوں انکار کیا انکار کیا اور تکبر کیا کھمنڈ کیا وہ جہادوبیہ وسطی قنتہ ان پس ظلم و علوہ ظلم کرتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے موسا علیہ السلام کی معجزوں کا انہوں انکار کیا حالانکہ جب موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے دربار میں فرعنیوں کے دربار میں پہنچے اور اللہ کا پیغام سنایا اور ثبوت کے طور پر یہ موجز جب ان لوگوں کے سامنے پیش کیے تو پھر نے دل میں یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی ہی بات ہے لیکن گھمنڈ کیا تکبر کیا ظلم کیا اور علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا ان معجزوں کا بھی انکار کیا اور کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں فن ضرور کئی پکانا آکبت اس انکار کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کا کیا انجام ہوا اے مکہ والوں دیکھ لو تم دوسری جگہ اس کا پورا انجام بتایا گیا ہے کہ مصا علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے اس فراؤن کو اور اس کے پورے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے اندر ورقاب کر دیا اور مسا علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و شرف سے ہم پلا دیا آج بھی اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو اپناتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے ایمان رکھتا ہے دل و جان سے لگاتا ہے یقینی طور پر دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرخ رو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مومنین کے سب میں شامل فرمائے جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے اے مالکل ملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے